علیه و اصحابہ و علی بیتہ اجمعین اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایھا الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم مسلمون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله علیه و علیه و سلم و شرور الامور محدثات و كل محدثه بدعه و كل بدعه ضلاله و كل ضلاله في النار ربی شرحلی صدری و یسرلی عمری واہل القطاط لسانی ہر قسم کی حمد و صلاح بڑائی کی پریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم کی ذات پر کہ جن کی محنتوں اور جن کی کاوشوں کی سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اگر ساتھی برا نہ بنائے تو گزارش آ کر قریب قریب تشریف لے آئیں میں کچھ نہیں کہوں گا انشاءاللہ قریب قریب اگر آ جائیں اللہ آپ کو عزتوں سے نوازے اللہ آپ کو خوش رکھے جزاکر جزاکرا میرے پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں ساتھیوں ایک وبا ایک بیماری جس نے اس وقت قریباً ہمارے سارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے یہ دوا یہ بیماری اتنی شدت اختیار کر چکی ہے کہ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ڈبلو ایچ او کہتے ہیں اسے عالمی ادارہ صحت کے مطابق اس وقت دنیا میں چالیس کروڑ سے زائد لوگ اس بیماری کا شکار ہیں چالیس کروڑ سے زائد لوگ اس بیماری کا شکار ہیں یہ بیماری اتنی شدت اختیار کر چکی ہے کہ ہر چالیس سیکنڈ میں ایک شخص اس بیماری کی وجہ سے خودکشی کرتا ہے فورٹی سیکنڈ ابھی ہمیں یہ بیان شروع کیا دو چار منٹ ہو گئے ہیں تو آپ سمجھے چھ سات لوگ خودکشی کر چکے ہیں اس بیماری کی شدت کی وجہ سے اور پچھلے سال ڈان نیوز ہماری پاکستانی نیوز پیپر ہے اس کے مطابق پچھلے سال پاکستان میں دو لاکھ نوجوانوں نے اس بیماری کی وجہ سے کھچ چکی نوجوانوں ہیں۔ یہ بیماری, بیماری اتنی شدت اختیار کر چکی ہے اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ پاکستان میں ایک کروڑ نوجوان اس بیماری کی وجہ سے نشا کرتا ہے ایک کروڑ نوجوان یہ چودھری نثار جو ہمارے وزیر داخلہ سے پہلے یہ ان کی رپورٹ ہے جس میں پچیس فیصد لڑکیاں ہیں لڑکیاں ہیں پاکستان کی ہوا کی بیٹی مسلمان بیٹی میرے بھائی نشا کرتی ہے اس بیماری کی شدت کی وجہ سے کیا بڑا کیا چھوٹا قریباً ہر ایک اللہ کی قسم اس بیماری کا شکار ہو چکا ہے جسے آپ اور میں ڈپریشن مایوسی کے نام سے جانتے ہیں حیرت آسمان کے بعد تب کرتی ہے میرے بھائی جب مذہبی آدمی کو مایوس ہوتا ہے پانچ وقت کا نماز پڑھنے والا تخنا ننگا کرنے والا سینے تک داڑی رکھنے والا جب وہ بھی مایوس نظر آتا ہے تو حیرت آسمان سے بات کرتی ہے کہ امن اگر تجھے نہیں مل رہا بھائی کس کو ملنا ہے ایک دین سے دور شخص اگر وہ مایوس ہے تو سمجھ آتا کہ مرکز سے دور ہے رب کی ذات سے دور ہے مقصدیت سے دور ہے لیکن جو مذہب سے ہے جو نماز پڑھتا ہے جو روزہ رکھتا ہے اللہ کی ذات کو مانتا ہے وہ مایوس کیا ہو سکتا ہے تو غیر مذہبی دیکھ کے تو یہ کہے گا نا اگر مذہب پہ چل کے بھی ایسا ہے اصل پھر دور ہی چلے بھائی مو میرا بھی اترے ہے منہ تیرا بھی لکھے ہے مو میں بھی لا دی ہے مو نہیں ہو تو بھی لا چڈی کی فائدہ دین سے چلڑنا تو بھی تو مایوس ہے دل تو میرا بھی کھٹا ہے اور اللہ نے پانچ میں واضح کہا ہے کافی ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے مسلمان نہیں ہوتا لیکن آج ہمیں ہر دوسرا شخص یقین کریں جڑی پنجابی میں کہتے ہیں جڑی اٹو لیڈر جو بندہ دیکھ لے تھوڑا سا ٹچ کرنے کی دیر ہے ایسے لگتا ہے دکھوں کا سمندر ہے اس کے اندر سارا اٹھا کے باہر رکھ دیتا ہے بھائی میں لٹ گیا میں برباد ہو گیا میرا کیا وجہ یہ ایک بیماری ہے اور ہر بیماری کی علامتیں ہوتی ہیں اللہ آپ کو محفوظ رکھے آپ کو بخار ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اس کو وہی تھوڑی آئے گی کہ آپ کو بخار ہے بھائی جسم تپا ہونا چاہیے کہ نہیں آپ کا ٹیمپریچر چیک کرے گا جسم میں کچھ علامتیں دیکھے گا اور اس کی بنیاد پہ کہے گا آپ کو بخار ہے کوئی بندہ مایوس ہے تو کچھ علامتیں ہوں گی کچھ نشانیاں ہوں گی جس سے یہ واضح ہوگا یہ بندہ ایمان کرپٹ ہو چکا ہے اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے یہ مایوس ہو چکا ہے سب سے بڑی علامت میرے بھائی مایوسی کی اس کو چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آتا ہے دل کمزور ہے ایمان تو دل کو مضبوط کر دیتا ہے لیکن اس کا دل کمزور ہے اس مایوسی کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی بات پہ گالیوں پہ اتر آتا ہے آپ ابھی باہر جا کے کسی کے ساتھ بائک لگا کے تو دیکھیں تھوڑی سی تھوڑی سی بائک لگنے کی دیر ہے پورا پنڈ کٹھا ہو جائے گا لڑائی کرنے کے لیے جیسے کو بہانا چاہیے آج کے لوگوں کو میڈیا کے گسے کی لہر چلتی ہے پورا ملک گھے میں آ جاتا ہے وہ جو چھڑوانے آتا ہے لڑائی وہ بھی لڑنے لگ جاتا ہے وہ جو لڑائی چھڑوانے آتا ہے وہ بھی لڑ پڑتا ہے اور وہ جو لڑ رہے تھے وہ چھوٹتے یہ دونوں لڑ جاتا ہے گالیوں بھی اتر آتا ہے سب سے بڑی علامت میرے بھائی چھوٹی چھوٹی بات پہ کیا ہوتا ہے اس میں غصہ آتا ہے رسول اللہ میں پتھر پڑ رہے ہیں، لہو لوہان ہے مایوس نہیں ہونے دل نہیں ٹوٹ رہا ہوتا ساڈے پیر پہ پیر رکھ دے نا کوئی سارے منہ گال نکلیں گے نماز پڑھ کے کبھی کبھی ساتھی باہر جاتے ہیں آپ کی نظروں کے سامنے کسی نے آپ کے جوتے پہ جوتا رکھ دے وہ انا ہے انا تم زخدہ نہیں ہے ابھی نماز پڑھی ہے سچتا کیا ہے ریز ہوا ہے اس سے یہ نہیں برداشت کیا میری دے کو پیر رکھ دے یہ بھی برداشت کرے جائے کہ اس کا کوئی ظلم برداشت کر دیا اس کو بڑی بات برداشت کر جائے یہ تو بڑی دور کی بات ہے بھائی وہ تو جوتی پہ جوتا رکھنا برداشت نہیں کر رہا ہی سب سے بڑی علامت کیا ہے میرے بھائی چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آتا ہے ہمارا بچہ اس سے وہ کب ٹوٹ جائے کوئی چینل ٹوٹ جائے کوئی چیز ٹوٹ جائے یقین کریں میں نے ایسے بزرگ دیکھیں بد دعا دے دیتے ہیں بد دعا جان بوجھ کے چیز توڑتا ہے کوئی جان के کے دوڑے پھر دعا تو پھر بھی نہیں رہی غلطی ہوئی ہے لیکن اس کے مجھے فوراً بد دعا نکلتی ہے سیدھا بارڈر پہ جاتا ہے بظاہر کہ تھوڑی بہت بات چیت کر دو کوئی سلام سیدھا بارڈر پہ بد دعا ختم تھوڑی دوسری نشانیاں بہت بڑی نشانیاں یا بڑی بڑی نشانیاں بتا رہا ہوں اس کا کسی کام میں دل نہیں لگتا اکیلا رہنے کا دل کرتا ہے آدم بیدار جیسے کہتے لوگوں عید کا عید ہنسنا اسلام تو لالچ دیتا ہے او پھائی سدکا ہے اب تو ہنس دے سدکا ہے ہنسنا اب تو ہنس دے یار ہنس دو بھائی ہنس دے کر دیں تھوڑا سا. اسلام کر دیں سدکا ہے اب تو ہنس دے اسمائل ان مالک دس سوال خدمت کی کہتا میں نے کبھی رسو نہ چہرے سے اسمائل کو چھوٹتا ہونے اسمائل رکھتے تھے چہرے جو آپ کے اوپر دکھ ہے اللہ کی قسم آپ سوچ نہیں سکتے جو رسول اللہ کی ذات پہ تھے ساری امت کا پہ ان کے دو کدموں میں تھا مائل نہیں ختم ہوتا دل کھٹا ہو چکا ہے ہر ایک اس طرح کے جملے بولنے لگتا ہے اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا ہر دوسرا پاکستانی جملہ بول رہا بول رہا ہے بھائی بول رہا ہے اس ملک دا حالد اس بریلوی کے بارے میں بولتا ہوں بریلوی قوم سوگر ہی نہیں جاتی چاہتا ریلوی والے oh, کون سدھر مایوسی ہے یہ مایوسی کی بات ہے کتنے آپ نہیں اللہ نے ہم فیصلہ سنا دیتے ہیں مایوسی کی وجہ سے اس کو کہنا بھائی طرح سے پرانے سمے کی تھوڑی بات ہو آو چلتے ہیں اور میں سڑیا مولیاں کی گلا کو چھاڑ دوں میں جانتا ہوں مولویوں میں یہ اس طرح کے جملے بولتا ہے کچھ لوگ ہیں بہت زیادہ درد سن کے نا ابھی میں آئٹ پڑھوں گا یا کوئی آئیٹ پڑھی جاتی ہے اچھا یہ والی آپ یہ تو میں نے سو دا سن رکھی ہے سو جو سو جب درد ختم ہوگا برتا برکوت لیں گے نکل جانے سے صحابہ وہی بات کروڑ بار سنتے تھے ایمان بڑھتا تھا اس بندے کو بار بار قرآن سنا ایمان کمزور ہو رہا ہے ڈاؤن ہو رہا ہے وہ وہی कुरान बार بار سنتے تھے ایمان بڑھ پھر وہی آئے یا یہ پھر وہی بات یہ کب ہوتا ہے جب اندر ادھیرا ہے جب اندر روشنی نہیں ہے یاد رکھے میرے بھائی ایمان لفظ ہی امن سے نکلا ہے اگر یہ ایمان آپ کے من میں امن پیدا کرنے سے قاصر ہے تو یا لازم آپ کا ایمان ترپت ہو چکا وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے ہو مومن بندہ مرتا مر جائے گا مایوس ہو سکتا بولے بھائی میں نہیں کہہ سکتا نہیں نہیں کیونکہ جب پندرہ کہتے ہیں ہائے, ہائے میں لٹ گیا میں برباد ہو گیا وہ یہ جملہ بولتا ہی تب ہی ہے جب وہ اپنے زادی سے اللہ کو نکال دیتا جب تم یہ کہہ رہے ہو میں لٹ گیا اللہ کہاں گیا اللہ کی مرضی سے میرا پتا نہیں سکتا یہ مصیبت آئی ہے اللہ نے بھیجی حکمت ہے مقصد ہے جب آپ یہ ہائے میں لٹ گیا میرا کچھ نہیں ہو سکتا میں برباد ہو گیا تو اللہ کہاں گیا بھائی ذات کہاں چلے گی نا اس آپ نے اس کو ہٹایا ہے اپنے زادی سے کبھی آپ مایوس ہیں یاد رکھیں اس کائنات میں انتہاؤں کو اگر کوئی ذات چھوٹی ہے جو مایوس ہے وہ کون ہے ابلیس کون ہے بھائی ابلیس لعنت اللہ علیہ کیوں کیونکہ وہ واپس نہیں جا سکتا جا سکتا ہے واپس بھائی ابلیس توبہ کر سکتا ہے بولیں بھائی, بھائی؟ نہیں کر سکتا آپ ابا کر سکتے ہیں بھائی کر سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو خدا کہہ دیں لوگوں کو کہیں مجھے پوچھو اللہ کہتا ہے ابھی بھی تو واپس آ جا میں تجھے معاف کر دوں گا مایوس نہیں ہونا لیکن ابلیز روتا ہے چیختا ہے چلاتا ہے تو کر سکتا انداز ساڈا اٹ کتے انسان کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی اس کی یہ ہے میں نے ایک سجنے کا انکار کیا تھا اور میں سب ختم یہ ساری دنیا کے گنا کرتا ہے لیکن اللہ کہتا ہے بندے واپس آ جانا تجھے معاف کر دوں یہ برداشت نہیں ہوتا اس سے وہ کہتا ہے میں تو ڈوبا ہوں تجھے لے کے ڈوبوں گا وہ بندے کو مایوس کرتا ہوں پھر عبادت بھی ہے سجگا بھی ہے سب کچھ ہے اثر نہیں ہے اس کا دل نہیں لگتا فائدہ نہیں ہوتا چچڑے پن کا شکار رہتا ہے وہ ساری باتیں مل کے اس کے اندر روشنی جگانی پا رہی مایوس ہے یاد رکھیں مشرق شرک سے بڑا گناہ یقین کرے مایوس کیے جی بندہ مایوس ہوتا ہے تو صرف کرتا ہے اللہ کے دربار سے مایوس ہوا ہے نا تو پھر ہی کسی دوسری جگہ پہ گیا نا اللہ کی ذات پہ ایمان رہے اور انسان کہیں اور پہ پھلتا رہے جائے نہیں ناممکن بات ہے یہ نہیں ہو سکتا وہ پہلے مایوس ہوا ہے یہ نہیں یہ تو کچھ نہیں ہو سکتا پھر کسی دوسرے کے پاس ہوا انسان مایوس ہوتا ہے سنت سے تو بزنس اختیار کرتا ہے اللہ سب کچھ بندے میں برداشت کر سکتا ہے مایوسی نہیں برداشت کرتا کیونکہ مایوس آدمی گو اپ کر دیتا ہے ہار مان جاتا ہے پنجابی میں موڈے اولا شراب اب نہ وہ توبہ کی طرف جا رہا ہے نہ بات سننے کی طرف جا رہا ہے نہ کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے نہ کسی شہر پہ کام دھرتا ہے مایوسی اور اسلام مایوسی سے بڑی نفرت کرتا ہے ایک چھوٹی سی بات اگر آپ یہ نقطہ سمجھ گئے میرے یہاں پہ آنے کا مقصد پورا ہو جائے یہ ایک نقطہ اللہ کی کثر مجھے جب سے یہ نقطہ سمجھ آیا مجھے شرم آتی ہے مایوس ہوتے ہو شرم آتی ہے مجھے لگتا ہے وہ بے شرم ہو جاتا ہے مسلمان اس میں حیا کا جنازہ اٹھ چکا ہے اس کے بعد بھی اگر وہ مایوس ہو اتنا بڑا نقطہ اتنی بڑی بات اللہ نے قرآن میں کر دی میرے بھائی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آج تک اجملیہ السلاتوں سلام سے لے کے جال کے علاوہ زمین گندہ ترین انسان کون تھا بھائی بتائے گا انسان کون تھا کوئی بھائی گیس کرے رہے ہاں جی کچھ بھی بتا دو کون سا ہمیں نمبر ہاں جی فرعون فرعون تھا جس نے کہا انار کو بلا خدا ہوں میں پوجا کرو میری نشا لحسلام کا مزاق اڑاتا تھا یار بلڈنگ بناؤ ذرا میں اس کے اوپر چڑھ کے دیکھی نشا خدا کون ہے لاؤ سے انتہاؤ کا ایک بات کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ایک بزرگ کہہ رہے تھے صرف بات کو سمجھانے کے لیے اب اس کی کوئی حدیث روایت وغیرہ نہیں لیکن منطق اس کی بڑی اچھی ہے کہ ایک دفعہ شیطان گیا پھر آن کے پاس کہنے لگا تو میرے تو بڑا شیطان ہے وہ کہہ رہا وہ کیسے ارے یار میں نے تو سجدے کا انکار کیا ہے تو خدا ہی بن گیا میں نے اللہ کو یہ نہیں کہا تھا خدا میں ہوں آپ نہیں ہوں مجھے سجدہ کرواؤ میں نے سچنے کا انکار کیا تھا نافرمانی کی تو, تو خود خدا بن گیا سوچیں کتنا گندا انسان گلیز لوگوں کو اپنی پوجا کی طرف بلانے والا اس سے بھی پتھر ہوگا تو. اچھا گندا ترین انسان پھر آؤن اس وقت بہترین انسان روسا نہیں چلا تو ایسے ہی ہے نا گندا ترین کون ہے بھائی اس وقت زمین پہ پھر آؤں لانا چل انتہا کو تکنے کی چھونے والا وہاں پہ کون موسا علیہ السلام اللہ نے گندے ترین انسان کے لیے سب سے بہترین انسان کا انتخاب کیا موسا کو بیچا جا میرے گندے پھر کے پاس جا اس کو کیا توبہ کر لے واپس آ کے میں ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اور اللہ نے موسا کو حکم دیا اے موسا بچ کے بات کرنی ہے پھر سے بچ کے یا اللہ کس سے جو کہہ رہا ہے میں خدا ہوں جو تیرا مزاق اڑاتا ہے اللہ کہتا ہے ہاں فراون سے بندہ تو میرے ہی ہے ابھی بھی میرا بندہ ہے محبت سے پیار سے بات کرنی ہے لا اللہ تذکر کا یکشا ہو سکتا ہے وہ واپس آ جائے ہو سکتا ہے وہ کب کیا کر لے ایک بات بڑی اہم ہے یہاں پہ اللہ جانتا ہے فراون نہیں مانے کا جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے اللہ کے لیے مستقبل ماضی حال کوئی ماری نہیں سکتا اللہ اس وقت الان دیکھ رہا ہے مستقبل میں پھر مندروں میں کوٹا لے رہا ہے دیکھ رہا ہے لیکن اونچا وہ میرا گروڈ کا معاملہ ہے پونے میرے بندے سے مایوس ہوا دعوت دے دین پہنچا اور کیسے بچ کے بچ کے ہم اپنے خون کے رشتے سے مایوس ہو جاتے ہیں اللہ موسا کو پھراؤن سے مایوس نہیں ہونے دے رہا ہم اپنی اولاد اپنا خون آپ صاحب نے میرے پتوں کو سمجھاؤ ایسا کسنتا نہیں اصل بھی ہاتھ چک لیا میری بہو کو سمجھاؤ میرے دماغ نے ہاتھ چھک لیا وہاں پہ پھر سے اللہ مایوس نہیں ہونے دے رہا آپ کا بچہ پھراؤن تو نہیں ہوگا یار آپ کی بہو بیٹی پھراؤن جیسی تو نہیں ہوگی کم از کم اس کو تو نہیں چھری ہوگی کہ چھری مایوس ہیں کہ ہم آپ ہمارے ایمان کا لیول دیکھیں پھر اس سے بھی حد دیکھیں ایک نبی ہے یونس علیہ السلام سورہ یونس ہے السلات اللہ کے حکم سے نبی قوم کو چھوڑ سکتا اللہ کے حکم کے بغیر نبی قوم کو چھوڑ نہیں سکتا لیکن یونس علیہ السلط وسلام اللہ کے حکم کے بنا قوم کو چھوڑ کے چلے گئے ایسا ہوا کہ نہیں بھائی اللہ کا حکم نہیں آیا لیکن حکم سے پہلے ہی وہ قوم کو چھوڑ کے چلے گئے اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں لیا اندھیروں میں رکھا اصل بات یہ نہیں ہے اصل بات ہے جو اللہ نے کمنٹ کیا اللہ نے ان کے اوپر جو بات کی علماء کے ہاتھ کام کیا چر جب اس کی تفسیر لکھتے اللہ کی تصویر زبان کام کی اتنی خطرناک بات اللہ نے بات اللہ یون طلّہ سلا تو السلام کو کہتا اللہ کا نمس بہن اے صح سلاسلام اگر ہم مایوسی سے باہر نہ آتے اب اللہ کی حمد و سر بیان نہ کرتے تصویر نہ کرتے للہ تک پتلی لائی ہوئے باسون میں مچھلی کے پیٹ میں آپ کو کیا مطلب رکھتا نبی بھی مایوس ہو اللہ کا سینس دیکھیں اللہ کا بیان دیکھیں مایوس نہیں ہونا ہمیشہ اٹھ کے رہنا ہے اللہ جب چاہے آئے آنے سکتا ہے دو دو انگلے میں اللہ کے دے جس طرف صاحب تھے ابو جہل کا جیسا کردار ہم سیرت میں پڑھتے ہیں مایوسی تو اس کے لیے بنتی ابو الحاف جو النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے مایوسی تو اس سے بنتی پتھر مارے یار طاہب میں عائشہ رضی اللہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سخت دن کون سے تھے آپ کو آپ نے طائب کا دن یاد کروایا تین میل تک پتھر پڑے آپ کو تین میل پتر ماری جا رہے ہیں. اتنا خون نکلا آپ کا خون کی وجہ سے جوتے کے ساتھ پیر چپک گیا تھا آپ کا جوتا نہیں اتارا جا رہا مایوس نہیں ہو رہا فرشتے اترا بھائی انہیں بات ہو رہی حکم کریں یہ پہاڑ ان سے ختم کر دیں سب کو برباد کر رہے. اور یہ کن کو کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم اگر ہاتھ اٹھا دیتے آسمان سے سونے کی بارش ہو لیکن آپ مایوس ہیں نہیں ہوئے یہ نہیں تو ان کے آنے والی نسلیں اسلام لائیں گی آج طائف سارے کا سارا مسلمان ہے کہ نہیں ہے اگر نبی گو اپ کر دیتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں کہ آج طائف مسلمان ہوتی ہے صحابہ کا کرتے تھے کبھی وہ دن بھی آئے گا ہم پیٹ بھر کے کھانا کھا سکیں گے کبھی وہ دن بھی آئے گا ہم چینس ہو سکیں گے لیکن ان کی بھوک بھی آگ نے آج آپ کو رونے کرنے والا بنا دیا وہ مایوس ہو جاتے ہر مان جاتے شاید آج آپ کو مجھے کلمہ نہ سیکھنا ہوتا ہمت نہیں آ رہی انہوں نے مایوس بھائی بولو نہیں ہونا لوگ رز کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں ہائے میرا کیا بنا ہائے میرا کیا بنا بھائی مجھے جس دن استادوں نے یہ بات بتلائی اللہ کی کسم روکتے کھڑے ہو گئے کہنے لگے بیٹا اللہ کتے کو دیتا رہتا کس کو دیتا بھائی بولنے سارے لفظ نام لے کتا گالی ہے نا ہمارے معاشرے میں گالی ہے حرام ہے اس دیتا ہے وہ بندہ انہوں نے میرا ایمان اتنا کمزور ہے تجربہ کتا ابھی دیکھا کسی بکری میں جا رہا ہوں پائی لگا گئے تو جاب کرتا وہ باسی کھانا نہیں کھاتا وہ بچیا کھانا نہیں کھانا تازہ کھائے گا روز کھاتا ہے بکری دو بچے دے رہی ہے جو حلال ہے کچھ یاد دیتی ہے دے رہا ہے اللہ آپ اپنی زبانِ حال سے کیا کہتے ہو مجھے رزق نہیں مل رہا ہے میرا کیا بنے گا کیا کہہ رہے ہو زبانِ حال سے اللہ کتے کو دے رہا ہے مجھے نہیں دے رہا ہے پنڈا نے سیر کے توڑ جاؤ نا کہتے کہیں نا سوئر چالیس دن زبان نہ پاک ہوگی یعنی کہ اتنا پلیپ ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے لیکن باتیں مشہور ہو جاتی ساڑی زبان چالیس دن میں پا گئی ہوتی ہے تم سوئر کو اللہ تو سوور کو دے رہا ہے او بھائی اس سے بڑی بات ہو ہے اللہ شائقان کو دے رہا ہے یار شیطان نے کھانا ہے ایک ایک لمحہ اللہ کے خلاف گزارنا اللہ دے رہا ہے اسے وہ بولے دے رہا ہے دے دیرا تو مومن کو نہیں دے گا ایمان والے کو نمازی کو کسا ایمان ہے یہ کب ہوتا ہے ایسا سوچ جب مرا مایوس ہو کیونکہ مایوسی ایک اندھیرا ہے اندھیرا اندھیرے کو پیدا کرے گا نا اندھیرا روشنی کو پیدا کر نہیں سکتا یہ مایوس ہو جاتا اس کو پھر کچھ نظر نہیں آتا کوئی حل دکھائی نہیں دیتا سارا مہینہ کاروبار چلتا ہے دو دن کے لیے کوئی بندہ گاج دکان پہ نہیں آتا مکھیاں مار کے واپس آتا ہے لٹ گئے یہ بند ہو گیا کاروبار اللہ پوچھے گا تم بتلو اللہ عمران خان نو وہ دن بھول گیا تل گیا ڈھائی سو سب کچھ ملا تھا تو دن اللہ نے دو دن امتحان کے ہن کر لے تو اللہ بھی اُنگلی اٹھانے لگ گیا یقین کریں میں نے لوگ دیکھے اللہ انگلی اٹھا دیتے ہیں نہیں ساڈا دیکھ سنا جملہ نے رب لگتا سا ڈکار دیکھ گیا ان میں لنگا ہی ملنا ہے آپ کی جملہ بولنے کی رب کو دیکھتا ہے تم جس دیکھتے ہو تم جس دیکھ کے دعویٰ کر دیتے ہو اللہ کل دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے تم جو دیکھ رہے ہو اللہ اس سے بڑا دیکھ رہا ہے بھائی کرسی ہے نا لکڑی کی کرسی کتنی آرام دہ ہوتی ہے سکون ملتا ہے اس کے اوپر بیٹھ کے ملتا ہے نا لیکن اس کے پوچھے پیچھے تھوڑی جنگ ہے ایوی وہ کرسی نہیں بنی پوری جنگ چھڑی ہے کسی نے تیز آرے کے ساتھ پہلے درخت کو کاٹا تھا پھر اس کا ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے پھر اس میں کیل کھبوئے تھے پھر جا کے کہیں کرسی بنی ہے پھر آپ کو اس کے اوپر بیٹھنا نصیب ہوا ہے یاد رکھیں انسان مصیبت کے بعد جاتا ہے خوشیوں کے بعد ملتا ہے اس لیے اسلام کا یہ یقین ہے ایمان ہے مصیبت توحفہ ہے عذاب نہیں اللہ واہ اصل یہ پوائنٹ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں مصیبت کیا ہے بھائی کتنا جیب جملہ ہے لگتا ہے نا جیب جملہ ہے توحفہ بھائی اگر مصیبت بھی توحفہ بن جائے گئی پنجے ہونے کی ایج. ستے خیران ہے نا بھائی سکھ تو سکھ ہی ہے نا اگر دکھ بھی سکھ بن جائے تو پیچھے رہ دیجیے ہر حال بچی اسلام کہتا ہے مصیبت ہے عذاب ہے. نہیں ہے یہ اصل بات ہے عذاب نہیں آپ کو بڑی عجیب بات بتاؤں آپ کو تھوڑا سا لگے گا کہ مولوی کی کہہ رہا ہے لیکن بات ٹھیک ہے ایک زاویہ دیکھنے کا جنت جہنم کو کیا ہے کہ جنت کس کے لیے ایک لوگوں کے لیے جہنم کس کے لیے پورے لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں جنت جہنم دونوں گنےگار لوگوں کے لیے جنت جہنم دونوں گنےگاروں کے لیے جنت میں وہ جاتا ہے جو گناہ کرتا ہے مایوس نہیں ہوتا توبہ کرتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے جہنمی بندہ گناہ کرتا ہے مایوس ہو جاتا ہے توبہ نہیں کرتا اور اللہ اکبر گناہ ابلیس نے بھی کیا تھا غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی ہوئی تھی وہ بھی جنت سے نکال دیے لیکن آدم علیہ السلام مایوس ہے نہیں ہوئے جنم لان پوچھا نا وہ تک میں نے ہم سے ہوں ہارا تو معاف کر دے اللہ اللہ واپس جنت میں لے آیا لیکن شیطان ڈٹ گیا اللہ تیرے سے ایسا کیوں کیا انگلی اٹھا دیش ہمیش کے لیے تو ابلیت کیا ہے ڈٹ جانا غلطی کو نہ ماننا آدمی کیا ہے چھک جانا مان جاؤ سرنڈر کر دو توبا کروا دوں اللہ معاف کر دے گا بہت بڑا جملہ بولنے لگا ہوں بات سمجھانے کے لیے میرے بھائی ہم تو ہر طریقے سے اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ بات سمجھ آ جائے ایک انسان ماں سے بنا کر دے ہزار تعبہ کر لے مشن کا مولوی مجھے برداشت کرے گا آپ برداشت کرو گے اس کو اللہ کہہ رہا بندے اب بھی واپس آ میں تجھے معاف کر دوں گا کبھی یاد بھی نہیں کرواؤں گا ماں سے کیا یاد بھی نہیں کرواؤں گا لیکن مایوس ہے مایوس نہیں معاف کرو جب تک تو دھرتی پہ ہے تیرے پاس چانس ہے تو کچھ بھی کر لے لیکن اگر توبہ کر لے ایک بار سب کے دل سے کہنا یا اللہ میری توبہ سب کر مایوس ہمت نہیں مار ڈے نہیں مانی مصیبت تو فراہ اب ایک بات ایک نقطہ آپ نے پھر آؤٹ والا سمجھنا تھا اگر مصیبت کو تحفہ سمجھنا تو ایک نقطہ یہ سمجھا آؤٹ اسٹینڈنگ پوائنٹ اللہ کی قسم بڑا کمال نقطہ ہے قرآن کا رسول اللہ کی ایک بہت بڑی شان جو اللہ نے ظاہر کسی نبی کے لیے ایسی شان بیان کی ہو جو رسول اللہ کے لیے کی ان اللہ کا میں لا کہ سلون آزم نبی میں اللہ خود اور اس کے بریشتے نبی بچتے ہیں سلام بیچتے ہیں وہی مان والا تمہیں کا مسئلہ تم سے نہیں بیچتے اتنے آپ جانتے جہاں پہ اللہ کہتا ہوں میں کرتا ہوں بندو تم بھی کرو یہ عمل ایسا عمل ہے جہاں پہ اللہ کہتا ہے میں کرتا ہوں اس لیے بندو تم بھی کرو اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی اب آپ اندازہ لگائیں وہ عمل کتنا بڑا ہوگا کہ اللہ آپ کو درود بھیجنے لگے <سلام> آپ میری بات سمجھیے گا وہ عمل کی انتہا کیا ہوگی اللہ آپ پہ عام مسلمان پہ درود بھیجے سلام بھیجے اللہ اکبر حد نہیں ہے اوقات ہے ہماری ایسی ہے اللہ اکبر یار ہاتھ ہے میرے بھائی اب وہ عمل کیا نماز ہے کیا روزہ ہے کیا حج ہے کیا زکوٰۃ ہے صدقات ہے کون سا عمل ہے مصیبت میں نہیں کہہ رہا قرآن اللہ دین جو لوگ کون سے لوگ ہیں جن پہ اللہ دلچتے اذا دینا مصیبہ وہ لوگ جب ان پہ مصیبت آتی ہے وہ مویلا نہیں کرتے کوئی شکایت نہیں کرتے قالو آلو انہ ہی تمہیں راضی ہم تیری لذا پہ راضی کوئی شکما نہیں کچھ نہیں اگر وہ ایسا کر دیں پہلے دم میں صبر کریں صبر یہ نہیں پورے پنڈ نو کہنا دیتی گیا بھی سنائی سارے پنڈ سامنے رویا روئے یہ صبر نہیں ہے یہ بیڑا غلط کر دیا صبر کا آپ نے صبر تو وہ مصیبت آئے فوراً دو؟ اننا للہ اننا اللہ تصے ہم تیری رضا پہ راجے اللہ کہ اللہ فوراً کہتا اولا یہ وہ لوگ اللہ صلاحیم برحمٰ یہ ہے وہ لوگ جن پہ اللہ کے اور رحمت اولا مختون <مُلْمُحْتَدُون> اور یہی ہے جنہوں نے اسلام کو اثر سمجھا ہے جنہوں نے حقیقت میں ایمان کو پا لیا اگر یہ شعر میرے بھائی عذاب ہو تو اللہ اس بنیاد پر انسان کے پھر رہن سے بھیجے گا یہ کیا ہے بولے بھائی کیا ہے تحفہ ہے اسی پر اور بخاری کی حدیث ہم لوگ بخاری کی حدیث پڑی کون کرتے ہیں نا تو یہ بھی بخاری کی حدیث آپ نے فرمایا جب اللہ بندے کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس پہ مصیبت بھیجتا ہے واہ واہ آپ کو لگے گا خوشیاں بھیجے گا آ رہا. مصیبت حد دیرہ, حد دیرہ. اور فلسفہ سنیے گا اصل میں ایسا ہے کیا کنسٹرکشن سائٹ تھی بلڈنگ بن رہی تھی اللہ اکبر اب نہ وہ مشین کا شور اتنا زیادہ تھا مالک اوپر کھڑا ہے مزدور نیچے کھڑا ہے مالک گل آوازیں دے رہا نہیں جا رہی کیوں مشرین کا شور ہے مالک کو ایک آئیڈیا وہ کہتا ہے میں دس روپئے کا نوٹ سوٹتا دیکھے گا تو صحیح نا کتوں آیا ہے تو اتنے دیکھے گا میں بلا لیا آئیڈیا تو کمال ہے نا اس نے دس روپے کا نوٹ پہنکا وہ تو میرے جیسا تھا نگار تھا اس نے سجے کبے دیکھا دس چپ کے جیب چپ मालिक ने थोड़ा वट चढ़ चलो एकदम फिर ट्राई करते उन्हें सौ दस हूं तो देखेगा ना कि उसने सौ का देखेगा फिर सचे खबे देखा सौ चुकया अब मालिक को गुस्सा आया उसने पत्थर उठाया सर पर मारा फोन कौन है मैं मालिक तेरा سوال، سوال، سوال، سوال. اللہ رہن کے بھیجتا رہتا ہے انسان کی دقت ہے بندہ برباد ہو جاتا ہے دور پڑتا ہے کون کر رہا ہے کہتا میرے بنا دے نہیں چلے گی میرے بنا گھر نہیں چلے گا میرے پینا ڈاکٹری نہیں چلے گی اللہ اس پر مصیبت بھیجتا ہے پالش بھیجتا ہے کینسر بھیجتا ہے بیٹی کی تلاش کرواتا ہے بندہ فون کہتا ہے یا اللہ میں لکھ میں برباد ہو گیا آیا نا ہوگا میں کب آیا جب مصیبت آ ہے اور مصیبت آ جائے تو کافر بھی اوقات میں آ جاتا ہے ہم تو پھر مسلمان ہیں ہمارا نوجوان کب کہنا پیپر آ جائے تو تصویریں تو یہ بھی پکڑ لیتے ہیں مسلے تو یہ بھی بچھا لیتے ہیں سو سو نفل کی منتیں مانگ لیتے ہیں مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے مصیبت انسان کو انسان بناتی ہے مضبوط کرتی ہے آپ نے آج تک مچھر تک نہیں مارا آپ کی ماں پہ کوئی ہاتھ اٹھا دے لڑو گے بھائی حفاظت کرو گے ماں کی کہ نہیں کرو گے کریں گے نا کہاں سے آئی طاقت پہ. مصیبت کی وجہ سے جب تک سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا آپ کے اندر سے موشن سے حملہ ہوا نکلی کہ نہیں نکلی نکلتی ہے مصیبت انسان کو مضبوط کرتی ہے اس کا ایمان مضبوط کرتے وقت آتا ہے مصیبتیں اتنی پڑیں گے مشکلیں اتنی پڑی گئی ایسا ہو اب وہ کسی چیز سے ہلتا اب وہ کہتا ہے گردن کاٹنی کا ہے تو کاٹ دو حق سے پیچھے نہیں لیا سچائی سے پیچھے نہیں جاؤں گا کچھ بھی کر دو اب میں ڈٹ جاؤں ایک اور بڑی پیاری بات ہو سکتا ہے ہم سب اللہ سے مصیبت مانگتے ہیں بھائی یہاں پہ کوئی ساتھی ہے جو اللہ سے مصیبت مانگتا ہے لیکن ابھی آپ کہیں گے کہ اینجتے پھر شاید مانگ مانگتے ہیں کتنے بھائی جو جنم سے میں جانا چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں ماشا سارے جانا چاہتے ہیں اللہ ہم سب کو اتا کرے آپ کو لگتا ہے ہمارے یہاں مال ہے فرضا اس والے اعمال تو نہیں عمر بن خطاب میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا یار جس کو دیکھ کے شیطان بھاگ جائے دی لگا دے ان کے ایمان کی اندازہ لگائے ان کے ایمان کی انتہا شیطان ڈرتا ہو جن سے بھائی اکو تے کے دشمن ہے وہ بھی ڈرتا ہے تو ایمان کا اندازہ لگا سکتے ہیں اب ادے پر علی اللہ نبی نے منافقین کی لسٹ دی عمر بن خطاب جا کے کہتے ہیں میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہیں اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں یہ کہو نا بھائی میرے بعد کو نبی ہوتا تو اگر ان کا یہ حال ہے آپ کا میرا کیا حال ہوتا جن کا چھوٹی چھوٹی بات کے دل ٹوٹے ان کا کیا حال ہوتا امال ہے کوئی نہیں لیکن اللہ کا وعدہ دعا کرو میں مانوں گا اطار کروں گا اب دعا بھی پوری کرنی ہے عمل ہے تو اللہ مصیبت بھیجتا ہے اگر آپ صبر کر گئے برداشت کر کے اندر نلا راجعون جہ دیا تو اللہ آپ کا درجہ بلند کر دیتا اور گناہوں کو معاف کر دیتا پھر مصیبت پھر صبر پھر بلند یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان زمین پہ ایسے چلتا ہے کس کے دن میں کوئی گنا نہیں اللہ نے دعا پوری کی کہ نہیں کی مصیبت بھیج کے آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے امال چھوڑے ہیں آپ کے. لیکن ان مصیبتوں کی وجہ سے آپ نے بیڑا پار کروا لیا آپ وہاں تک پہنچ گئے یا آپ کو اللہ پھر لو سے کر دے کیونکہ جنت پاک لوگوں کے لیے ہے ناپاک لوگ وہاں پہ نہیں جا سکتے تو اللہ رب الج ان مصیبتوں سے آپ کو پاک کر دیتا ہے مصیبت آتی ہے انسان جم جاتا ہے ڈٹ جاتا ہے پیچھے نہیں جاتا. اس لیے بزرگ کے پاس پڑا کہنے لگا بزرگ نمازیں پڑھتے ہیں روزہ رہتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں کہ اللہ میرے سے راضی ہے یہ کیسے پتا چلے گا بڑا اہم سوال ہے نا ہر ایک کے من میں اٹھتا ہے کیسے پتا چلے گا کہ اللہ میرے سے راضی ہے اس کا تو بڑا آسان سوال اللہ سے راضی اللہ ہے اللہ نے تجھے چھوٹا بنایا تجھے موٹا بنایا تجھے کالا بنایا تجھے گورا بنایا تجھے امیر بنایا تجھے غریب بنایا جس حال میں بنایا تو اس حال پہ راضی ہے سمجھ اللہ بھی تیرے سے راضی ہے جس ہال میں اللہ رکھتے حال میں راضی رہنا یہ ایمان کا سب سے بڑا درجہ ہے تو عید کی بہت بڑی علامت ہے کہ انسان کا ایمان اتنا پختہ ہو چکا ہے کہ لاسا اللہ میرے ساتھ نا انسان کی کوئی اگر یہ ہے میرے لیے اچھا ہے ٹیچا اچھا لگتا ہے ہمیں अच्छी लगती है لگتی ہے لیکن ہے ایمان رکھو ایمان है اچھی ہے تمہاری آخری دو باتیں پر پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں میرے بھائی ہمارے مسلمانوں میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے بڑے مسائل کہ اسلام پہ چلیں گے تو خوشیاں ملیں گی کتنے بھائی کہتے ہیں اسلام پہ چل کے خوشیاں ملیں گی یاد کرا کر میں آپ کو بتانے آیا ہوں کوئی نہیں مل رہی کتنے کہا آپ کو اسلام پہ چل خوشیاں ملیں نہیں وہ بھی نہیں ملیں. یہ بڑی اہم بات ہے بڑے گا اب آپ سب یہ مان رہے ہیں خوشی کا مطلب دکھا نہ ہونا اور یہ ناممکن ہے اس دنیا میں رسول اللہ کی ذات کی بیٹیوں کو طلاقیں ہو رہی ہیں خوشی کی بات ہے تین تین مہینے چولہا نہیں جل رہا یہ خوشی کی بات ہے زمین سے کھجورے اٹھا کے کھا رہے ہیں یہ خوشی کی بات ہے تائف میں پتھر پڑ رہے ہیں بھائی یہ خوشی ہے بولو بھائی خوشی ہے یہ اب ہمیں توقع خوشیاں ملیں گی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ہوتا ہے نہیں ہم مایوس ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم جو توقع کر رہے تھے وہ تو ملے کوئی نہیں تو پکا رہتے من کیا مایوس تھی یار نمازیں بھی پڑھتے ہیں اذکار بھی کر دیں سارا کچھ کر دیں کم نہیں سدھا ہو رہا. تو اطلام دیتا کیا ہے اطمینان کیا دیتا ہے بھائی زمین آسمان کا بھائی خوشی, خوشی. دکھ کا نہ ہونا اطمینان انسان دکھ سکھ سے آزاد ہو جاتا ہے ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے ہر شہ کو سکھ مانتا ہے دکھ نام کی چیز ہی نہیں ہے ہر شہر کو سکھ مانتا ہے کیونکہ وہ اللہ کو الحکیم مانتا ہے حکمت والا مانتا ہے اللہ کر رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہوں ابھی مجھے محسوس نہیں ہو رہا دو چار روز کے بعد میں ہی کہوں گا الحمدللہ اللہ نے بچا لیا الحمدللہ اللہ نے میری بیٹی کی وہاں سے تلاش کرا دی الحمدللہ اللہ نے فلاں بندے سے مجھے بچا لیا تم ہی کہو گے اللہ ذکر اللہ ہی بولے نان یا تو صاحبہ کا لقب کیا تھا رضی اللہ عنہم وہ اللہ, اللہ سے راضی اللہ گھر سے پہ گھر ہو رہے ہیں اینٹوں کے سرانے پہ سو رہے ہیں پیٹ میں کھانا کوئی نہیں ہے ان کے گھر میں کچھ نہیں ہے یار لاگ تازی ہم کے لیے اضافے سر تکلیمیں خم ہے زیادہ یار میں آئے کوئی گردن میری ہے رگلے کاٹ لیے میری تو چیز کوئی ہے نہیں نا کہ بنیادی میں گلا کروں میں شکوا کروں واہ اکبر ان ساری وجوہات کے باوجود بندہ مایوسی سے باہر نہ نکلے بندہ ان دکھوں سکھوں کی وجہ سے بار بار سلیم ہو بار تو اسلام کہتا ہے پھر یہ کم از کم اپنی حد تک رکھو میرے بندوں کو مایوس نہ کرو اب حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ حدیث مسلم شریف کے لوائی جنوب ردی اللہ تعالیٰ نے عیس کے راوی ہیں آپ صلی اللہ وسلم نے فرمایا انسان غصے میں آ جاتا ہے مایوسی میں آ جاتا ہے اور جملہ بول دیتا ہے اللہ تجھے کبھی معاف نہیں یقین کرے میں نے ایک دو جگہ کہا نا سارے آپ چکو نواز شریف راستے دعا کری اور جان دو آپ نواز شریف نے لگایا دے گا نہیں ایسا ہے کہ نہیں کتنے بھائی ہیں یہاں پہ جنہوں نے نام لے کے نواز شریف کے لیے دعا کرتے ہیں عمران کے لیے دعا کرتے ہیں کتنے آپ نے کبھی بش کے لیے دعا کیے کبھی اوباما کے لیے دعا کی ہے کیے کبھی اس وقت کا بش تو ابو جہل تھا نا تھا کہ نہیں تھا دعا کیے ہمارے نبی نے بار بار کہتے تھے یا اللہ ان دو میں سے ایک کو دے دے اللہ اکبر کس حد تک ہماری مسلمان نیشن پہنچ چکی ہے دعا تک نہیں کرنے دیتی چلے جائے کہ ہم محاللہ بدلیں ہم معاشرہ بدلیں او دعا نہیں کرنے دیتے ادھا ملک ملک کے خلاف دعا کرتا ہے ادھا وہ دعا تو کرنے دو بھائی کم از کم یار اتنا تو اختیار ہے نا میرے پاس او اللہ تک تو بات پہنچانے دو بھائی اللہ یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے وہ کیا کہتا ہے اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا تیرا بیڑا گرک ہو جائے تو ڈوب کے مر جائے تلیل ہو عام دعائیں باپ کبھی کبھی اپنی اولاد سے تنگ آ کر کہہ دیتا ہے اللہ تعلق کبھی معاف نہیں کرے گا ماں جو ہے نا وہ کہنا تیرا بیڑا تر جائے اب دیکھیں گے ماں کے منہ سے دعا نکلتی نہیں وہ تو کہ تیرا بیڑا ترے گرک نہیں کہتی تر جائے اس کے منہ سے جب نکلتی ہے تو دعا ہی نکلتی ہے لیکن باپ کا تھوڑا سین اور ہوتا ہے وہ غصے میں آ کے کہہ دیتا ہے جب یہ جملہ بولتا ہے نا اللہ کو گسا آتا اللہ کہتا ہے یہ کون ہے جو مجھ پہ حکومت کرنے والا آ گیا اب دو مجھے بتائے گا میں نے کس کو معاف کرنا کس کو چھوڑنا ہے اللہ کہتا ہے میں تجھے معاف نہیں کروں گا تیرے سارے امال پر بات کر دوں گا جس کے بارے میں, تو کہہ رہا ہے, میں اسے معاف کر دوں گا تو مایوس رہنا چاہتا ہے رے میرے بندے کو مایوس نہ کر اس کے دن میں اندھیرا پیدا نہ کر یہاں پہ مسجد میں کان میں بالی پہنی ہو گلے میں چین پہنی اس نے جینس اس کی فٹی ہوئی ہے چار انگوٹھی ادھر چار ادھر پولا بٹکا مسجد میں آ جائے گرے گئے گرے گئے نا بھائی ادھی سے زیادہ مسجد گرے گی اسے وہ پہلی ڈرتا تھا مسجد آتے ہوئے پتا نہیں اتنے کہڑا شیر بنیا جن مل جانا ہے کدھر سنا ہوگا اس نے کوئی, کوئی حدیث سنی جوش آیا مسجد آ وہ تینوں ہزار نہیں آدھی وہ شرم نہیں آتی تینوں بے آدمی کہاں آپ نے اس کو گلے سے لگانا شکر ہے آیا تو صحیح بچ کے آ گیا کم از کم لیکن آپ کی اس بات سے وہ نہر ہو جاتا ہے پھر مایوس ہو جاتا ہے وعدہ کرتا زندگی میں کبھی مسجد نہیں جاؤں گا اللہ اس کو پکڑے گا اللہ کیسے بھی شخص کو بھی پکڑے گا جس کی وجہ سے وہ متنفر ہوا ہے اس کو پکڑے گا تو نے میرے بندے کو مایوس کیا تھا میں تو نبی کے ذریعے بار بار کہلوا رہا ہوں زمین آسمان گناہوں کا بھر دے ایک بار سچی توبہ کر دے میں سب ختم کر دوں گا میرا بندہ تو چل کے مسجد آیا تھا تیری وجہ سے مایوس ہو کے چلا گیا تھا. ہم سمجھتے مسجد میرے ابے کی جگہ ہے. میرے والد صاحب کی پراپرٹی ہے یہ میں چاہوں گا وہ آئے گا جو میں نہیں چاہوں گا وہ نہیں آ سکتا ان لِلَّهِ <الْرَاجَعُن> بھائی شکر کریں وہ آ تو گیا کتنی محنت لگتی ہے کسی دائی سے پوچھیں کسی بندے کو مسجد کی طرف دین کی طرف لانے میں آیا تو صحیح کم از کم ان نبیوں کو سوچے جن کے قیامت کے روز ایک بھی بندہ ان کے پیچھے نہیں کھڑا ان کے لیے ان سے پوچھیں کہ ایک بندہ بھی اگر قریب آ جائے تو کیا بات ہوتی ہے ان سے پوچھیں اور ہمارے معاشرے میں یہ عام چیز ہے دیکھیں ہمارا بندہ تو کینسر ہے آخری اسٹیج ہے مر رہا ہے بیمار کی عیادت کے لیے آپ گئے ہیں دعا کیا کرنی ہے کیا دعا ہے بھائی جب بیمار کی عیادت کریں لاباس ٹینشن نہیں لینی پریشان نہیں ہونا کینسر ہے آخری سیج ہے اسلام کیا تو اس کو کہنا کیا ہے ٹینشن نہیں لینی پریشان نہیں ہونا اللہ تجھے اس بیماری سے پاک کرے گا اتنا کمال کا اسلام میرے اس میں مایوسی اسمائل بھی چیریٹی ہو میرے بھائی اس میں مایوسی اور پھر مایوسی در مایوسی کے دوسروں کو مایوس کرے آپ کی اولاد نمبر لے کے آئے بیٹا اب بابا دیکھو میں نمبر لے اور ڈوب کے مارا تیرے نال والے اسی نمبر لے لے کے آ گئے آپ کا بچہ آپ سے محبت کرتا تھا آپ کے پاس آیا تھا نفرت آپ نے دلائی ہے آپ نے مط نفر کیا اسے مایوس آپ نے کیا وہ تو آیا تھا آپ کے پاس شوق سے آیا تھا کوئی بات نہیں بیٹا ہم اس سے آگے بڑھیں گے ویری گڈ لیکن ہم اس کو مایوس کر دیتے اور وہ دھیرے دھیرے دھیرے باپ سے دور ہو جاتا ہے اب باپ مسجد میں ٹھڈے کھاتا ہے میرے پتر نے گر سمجھاؤ ہارا ہوا باپ مانتا ہوں میں اس کو جس کے اندر سے وہ بیٹا نکلا ہے لیکن وہ بیٹا اس کو ماڈل نہیں مانتا اس کو ہیرو نہیں مانتا اپنا وہ پورے پنڈ کو بات بتاتا ہے اپنے ابے کو نہیں بتاتا فیس بک پہ تصویریں لوڈ کر رہا ہے ابے کو نہیں پتا اس سے بھی بڑی ہار ہے میرے باپ کی میرے بھائی وہ ہاری ہوئی ماں ہے جس کی بیٹی گلچر اور آ رہی ہے سب کچھ کر رہی ہے ماں کو نہیں بتا رہی ساری دنیا کیونکہ وہ بندے مایوس ہوتے ہیں اور دھیرے دھیرے اپنی اولاد کو بھی مایوس کر دیتے ہیں یقین کریں ہمارے پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ میرے بھائی وہ مایوسی ہے مذہبی شخص بھی مایوس ہے غیر مذہبی بھی مایوس ہے ہمت نہ ہارے میرے بھائی آپ یقین کریں آدھا ملک اگر آج یہ کہنا شروع کر دینا اللہ اس ملک کو سدھارے گا اس ملک کا وقت آئے گا یہاں پہ خوشحالی آئے گی ایک وقت یہاں پہ اسلام کا قلعہ بنے گا اللہ اس ملک کے ذریعے ساری دنیا کی رہنمائی کرے گا ایک دفعہ یہ کہنا شروع کر دیں ادے مسائل انج ہی مک جانے ساڈے وہ ڈاکٹر کے پاس جو بندہ جاتا ہے بندہ مرنا والا ہوا ہے تعین تو کچھ ہے ہی لیا نہیں ٹینشن نہیں لینی ہے تھی چھوٹی جی گولی کھانی بس کام ادھی بیماری اس کے کہنے سے ختم ہو جاتی ہے اگر وہ کہتے, او تیرا پڑا تو بڑے لیٹ ہو گئے ہو یہ تو وے ہسپتال والا سین بن گیا تا بندہ ادھر ہی مر جاتا ایسی ہے کہ نہیں بات وہ سیاح ڈاکٹر کون ہوتا ہے جو آپ کو مایوس نہیں کرتا آپ کہہ ہیں کوئی بات نہیں اللہ آپ کو شفا دے گا دیر آئے درست آئے آپ یہ دبا لیں اللہ شفا دے گی انشاءاللہ تو اللہ رب اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو مجھے مصیبت کا فلسفہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت آپ کو مجھے صحیح معنوں میں ایمان کے ذریعے اپنے اندر امن پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں نفس المطمئنہ کے مقام پر پہنچائے اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو اس ملک میں خیر کی ایمان کی روشنی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھا جا جائے جی چودویں رات کا چاند سبھران علیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ چلیے بھائی نے ایک سوال کیا ہے موضوع کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے کیا کسی قریبی رشتے کی موت پر غلے شکوے کیے بغیر آنسو بھی نہیں بہا سکتے کیا آنسو بہانا بھی بے صبری ہے نہیں نہیں میرے بھائی آنسو بہانا رونا یہ فطرتی بنیادوں کے اوپر ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو قبر میں اتار رہے ہیں آنکھیں نم ہیں آنکھوں میں آنسو ہیں لیکن یہ سنیے گا بات صاحبہ کہتے ہیں یارس اللہ میں آنسو آپ نے فرمایا آنکھیں میں نمی ہے دل میں دکھ ہے غم ہے لیکن اللہ کی قسم زبان سے ایسا کوئی جملہ نہیں نکلے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے یہ صبر کنٹرول کرنا ہے اپنے جذبات پہ اور یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ موت پہ بھی گلے ش... یار ان موت پہ گلوے شکے کرو گے توڑا بندہ مر گیا ختم ہو گیا دنیا تو ٹوٹ گیا ان گلے شکوے کرنے دا کی فائدہ اسلام تو کہتا ہے اگر برا آدمی ہے وہ بھی اگر اپنے انجام تک پہنچ جائے تو آپ اپنی زبان بند کر لو کیونکہ وہ اصلی انجام تک پہنچ چکا ہے اس کا جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اپنی زبان بند کر لو سب سے بہترین بات ہے کہ اس معاملے میں اندر دبانی نہیں چاہیے شاید اسلام یا نہیں کہ اندر دباؤ اسلام کا دن نکالو کہاں پہ دعا میں آپ کو پتا ایمان کے بڑھنے کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے اس کی دعا کی ٹائمنگ لمبی ہو جاتی ہے دیکھیں محبت کرنا کدی کدی کسی بندے دہی لینڈ پہ جو دو گھنٹے بعد آئے نہیں پانچ منٹ کا کام دو گھنٹے پتہ نہیں کتنے رہ گیا اس کو کوئی پرانا دوست مل گیا تھا باتیں ہی نہیں ختم ہو رہی بات سمجھ رہے ہیں جہاں پہ محبت ہوتی ہے باتیں ختم ہیں اگر اللہ سے محبت ہے آپ یقین کریں ایوریج بندہ دو سے چار منٹ دعا مانگتا ہے مانگی نہیں جاتی کیونکہ دعا کے بارے میں ایک غلط تصور ہے ہمارا بس یہ کہنا ہے اللہ دے دے دے دے دے دے اور اس سے بچا لے او بھائی پوتیاں سناؤ اپنی اللہ کو واقعات سناؤ اللہ کو اپنی باتیں رکھو نبی چھ چھ گھنٹے کیا کہتے رہتے تھے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے مقام پہ یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ جو میرے پاس تھا سب کچھ لے کے میدان میں آ گیا ہوں اگر یہ ختم ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں اس میں دعا ہے کوئی اس میں کیا دعا ہے اپنے من کی بات بتا رہے ہیں اللہ کو آپ اپنے من کی پوتیاں اللہ کو سناؤ اللہ کی قسم تجربے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو محسوس ہوگا کسی نے آپ کے دل پہ ہاتھ رکھا اصل چیز ہے باہر نکالنا وہ جو اندر ہے باہر نکالو کہاں پہ دعا میں اپنے گلے شکوے یعقوب علیہ السلات وسلام کیا کہتے تھے کہ میں اپنے گلے شکوے سارا کچھ اپنے رب کے سامنے رکھتا ہوں تو اسلام دبانے پہ یقین نہیں رکھتا اسلام کے نکال یا تو ختم کرو Ya, نکالنا چاہتے سب سے بہترین جگہ کون سی ہے میرے بھائی دعا ہے سجدے میں نکال دو سب کچھ آپ یہ کہو یا اللہ آج تجھے پتا ہے نا کہ میرے مالک نے میرے ساتھ کیا کیا ہے اب پورا واقعہ سنا ہو آپ اللہ اچھا آپ کہیں گے اللہ نے تو پتا ہے تو اللہ نے دے بھی پتا تو دعا کرنی پھر وہ کیوں کر رہے ہیں بھائی اللہ کو اقرار کرنا اچھا لگتا ہے اللہ کو بندے کی باتیں کرنا اچھا لگتا ہے جب بندہ گفتگو کرتا ہے اللہ سے اللہ کو یہ بڑی بات پسند آتی. میری گزارش سمجھ رہے ہیں دیکھیے میں آپ سے کہوں آپ کا نام کیا دے سیدھا سیدھا میں نے کہہ دیا کون ہے بھائی لیکن میں نے ساری پوتی سنائی میں فلاں جگہ سے آیا میں فلاں جگہ سے آیا میرا یہ ہو گیا میرا فلاں بٹوا نکل گیا میں فلاں جگہ بڑی مشکل سے میں آپ تک پہنچا بھائی مجھے سو روپیہ دے کے لگے گی بات لگے گی نا میں نے پورا رکھ کے پھر دعا پھر التجا. اب آج سمجھ رہے ہیں ایک سیدھا سیدھا دے دے <laughs> ایک ہے بندہ اپنی پوری پوتی سناتا ہے اپنی پوری بات رکھتا ہے پھر کہتا ہے یا اللہ اب تو ہے اب وہ جو آہ نکلتی ہے اب جب وہ بات نکلتی ہے اللہ کی قسم وہ تیر ایسا ہے کہ جو اپنا نشانہ خطا نہیں کرتا تو نکالے ہاں دوسرا آپ کا سجن آپ کا بیلی آپ کا یار کوئی نہ کوئی ضرور ہونا چاہیے دیکھیں جس کے بہت زیادہ دوست ہوتے ہیں اس کا کوئی دوست نہیں ہوتا دوست تو کوئی ایک ہوتا ہے جس کو خلیل کہہ سکتے ہیں جس کو صدیق اپنا قریب ہی کہہ سکتے ہیں تو اس کے سامنے اپنا بنا دل ہلکا کر سکتا ہے مشورہ کر کے کہ یار میری یہ سچویشن ہے تم بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں یہ بات ہے مشورہ تو کرنا چاہیے مشورہ کرنا سننا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ معاملات ہیں اس لیے دبانے پہ اسلام یقین نہیں رکھتا نکالو بہترین جگہ دعا ہے بہترین جگہ سجدہ ہے اور مشورہ کرنے کے لیے کسی ساتھ بھی آپ بات کر سکتے ہیں جس طرح ابھی آپ یہ سوال کر کے کر رہے ہیں لیکن ہر جگہ پہ بیٹھ کے رونے رونا آئے جی بس آئے جی آئے آئے بس یہ غلط ہے یہ بے صبری ہے یہ اچھی اللہ کو بات پسند نہیں دوسری بات انہوں نے کہ کسی مسلمان بہن یا بھائی کو مشکل میں دیکھ کر پریشان ہونا بھی نہیں پریشان نہیں میرے بھائی یہ تو محبت کی بات ہے ماں بچے کے صرف ہونٹ پہ خشکی آ جائے تو پریشان ہو جاتی ہے یہ محبت ہے اس سے برداشت نہیں ہوتا مایوسی کیا ہے کہ بندہ کونے سے لگ جائے ہر کام دندے سے پیچھے ہٹ جائے دعائیں کرنے سے نماز ہر سے جی اٹھ جائے اس کا مایوسی یہ ہوتی ہے فکر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہمیشہ رہتے تھے امت کے بارے میں ہر وقت فکر میں رہتے تھے قرآن کی کچھ صورتیں اتری آپ نے فرمایا اللہ کی کسم ان صورتوں نے میرے بال سفید کر دیے فکر کی وجہ سے تو فکر کرنا تو اچھی بات ہے نا امت کی فکر کرنا اپنے بچوں کی فکر کرنا لیکن فکر میں اس انتہا پہ چلے جانا کہ بندہ کم تو آئے کر ختم ہو جائے توکولی نام کی چیز ختم ہو جائے یہ بات پر. تو ایک نا آگ میں ایسے آٹھ ڈالے تو فوراً پیچھے ہٹتا ہے نا اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے نا کیونکہ آگ نے جلانے ہی ہے بھائی اس کا کام یہ ہے تو یہ جو فطرتی تقاضے ہیں ان کی بنیادوں پہ اصل چیز نہیں ہے ان کے اندر شدت اختیار کر جانا یہاں پہ اسلام آپ کو پکڑتا ہے غلوم نہ کرو حد سے آگے تجاوز نہ کرو تو اپنے مسلمان بھائی کو پریشانی میں دیکھ کے پریشان ہونا یہ تو محبت ہے میرے بھائی پریشانی میں اگر دیکھیں تو پھر دعا کریں اس کے لیے جو اپنے لیے مانگے پھر وہ اس کے لیے مانگے ابو دردار رضی اللہ تناؤ رات کو سونے سے پہلے ستر صحابہ کا نام لے کے دعا کرتے تھے پھر سوتے تھے ہمیں شاید اپنے ستر یاروں کے نام نہیں آتے اور یار تو چھوڑے رشتے داروں کے نہیں آتے میں چیلنج کرتا ہوں کو بھائی کھڑا ہو کے اپنے ستر رشتے داروں کا نام بتایا وہ ستر سوچیں یا اللہ ابو بکر کو معاف کر دیں یا اللہ عمر کو ستر صحابہ کا نام لے رہے ہیں ان کے لیے دعا کر رہے ہیں پھر سو رہے ہیں کیونکہ وہ صحابہ آخرت کے بارے میں بڑے لالچی تھے وہ جانتے تھے جب کسی کا نام لیتے ہیں نا دعا میں تو فرشتہ آپ کی دعا میں شامل ہو جاتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کلے دعا نہ کریں کوئی اور بھی آپ کے ساتھ دعا کرے فرشتہ بھی مل کے کرے اس کا طریقہ ہمارے نبی نے بتایا کسی دوسرے کی غیر حاضری میں اس کے لیے دعا کرو آپ کو یا اللہ ریاض بھائی کو یہ بھی عطا کر دے فرشتہ کہتا ہے یا اللہ جواد کو بھی عطا کر دے آپ کو تھی گڈی منگنی ہے نا صحیح گل ہے کسی دوسرے پاس گڈی منگو یا اللہ انہوں دے دے فرشتہ کیا کہ اللہ انہیں بھی دے دے دیکھو آئے کتنی کمال کے قسم کے اللہ یہ اسلام ہے دوسرے کی خیر میں اللہ کہتا ہے اس کی تو کر تیری بھی ہو جائے گی لیکن تو دوسرے کا برا سوچے گا تیرا بھی برا ہوگا اس کا تو کرے گا اپنا بھی کباڑہ کرے گا امید ہے کہ آپ کو جواب ملا ہوگا اللہ آپ کو عزتوں سے نوازے السلام علیکم